اجما کتھی میںاہ امام مالک امام یہ امام بکرے کرام جہاں نے اختلاف نہ کرتے کتھی اختلاف دیکھو صحابہ کسی امام کا اختلاف نماز رکاطا پڑھیا جسر چار کدی کسی کا پڑھیا جی نہیں پڑھیا بابیاں کا پڑھا جی کہ بھابیا آخیا ہو چار فرد نے سویر ش دین مذہب کا یہ فرق ہوتا ہے دین ہوتا ہے اجماعی جب تک اجماع نہ ہو یعنی کلمہ پڑھنے والوں کا جو مرتد نہیں ہوئے اسلام سے خارج نہیں ہوئے چاہے وہ گمراہ ہیں چاہے اعلی سنت کی طرح ہدایت پر ہے سب جب کسی بات پر اجماع اور اتفاق کریں گے تو وہ قطعی بن جائے گا اس کو دین کہتے ہیں اور مذہب اس کو کہتے ہیں جس میں اختلاف ہو جائے وہ ضنی ہوتا ہے مذہب تے دین دا فرق ہوئی ہے ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارا مذہب اہل سنت و جماعت ہے دین کا منکر کافر ہوتا ہے مذہب کا منکر گمراہ ہوتا ہے ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو توجہ کرنا ذرا جی فضیلت کن کو ہے جی صدیق اکبر کو ہے یا فاروق اعظم کو ہے مولا علی کو ہے عثمان غنی کو ہے فضائے الرشتے ہاں افضل ہیں یا صابہ افضل ہیں ولی افضل ہے یہ ایسی باتیں ان کے متعلق میں قرآن میں آئے نہ حدیث بتاؤ بچے جو ہے کہاں جائیں گے کافروں کے بچے جنت میں جائیں گے یا دولت میں بتائے کیا اس کے متعلق کوئی قرآن و حدیث میں کتی فیصلہ نہیں آیا یہ مذہب بن جاتا ہے میں جناب کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ارشاد مطابق حکم دون ایک کتے ایک زنیہ میں پوچھنا جانا کہ کیا زنی حکام آتی پیروی سان دو لے جائے گی یا کہ معافی ہوئے گی اور اگر دو اگر سن فروئی ایک ہے فروئی ایک عقائد کو فرو کہتے ہیں امال کو جو عمل احکام ہیں ان کے اندر جو اختلاف اماموں کا آپس میں ہے وہ کوئی जाएगा دخلی لے جائے گا اور جو اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے حق اس کے مخالف جتنے مذہب ہے سب دوست ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا فرمایا تیہتر پھر کے ہوں گے میری امت کیوں ایک جنتی ہوگا باقی سب جانتے ہیں رہا مسئلہ ہے کہ تھی کہ امت نو انتشار پایا فلان کی, جائیے کی کریے یہ کہ ایک شخص کہتا ایک شخص کہتا ہے صدیقی اکبر امت رسول کے سردار ہیں آپ کا دل, آپ... آپ کا دل کیا فیصلہ کرتا ہے کون سچا ہے صرف نے کفر کی یا زنی اگر کسی نے صدیق اکبر کو کافر کہاف کہا علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کئی علماء فرماتے ہیں وہ کافر دائرۂ اسلام سے خارج ہے کئی کہتے ہیں صدیق اکبر کو کافر کہنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن جان بھی غلام تھی ترین سمجھ لگی یہ بھی نہیں بچو کہا جو ہے وہ کہتے ہیں وہ کہا وہی مولا علی کی بھی اگر ایک آدمی کہتا ہے میں مولا علی کو نہیں مانتا بلا نہیں مانتا اس کی تکویل نہیں ہوگی سمجھ یہ بتاؤ کہ جو اجماعی کتھی ہے دا اتفاق ہے سکولی حکومت کام بھی نہیں کر سکتا چپڑاسی جہاں لگتا ہے چپاسی تو لے کے خدر تک میٹرک تو لے کے کتھے تک ڈگری شرط نے نہ تھان چلتا کسی ان کو نہ تھا چلتا ہے کسی احمد رضا جیسے عالم کور سارا کفر دا فرنگی دا نظام جڑا چلتا ہے پیا وہ صرف سکولیاں دے دم قدم نال پہ چلتا ہے سا سوال یہ کہ جڑا دین دی بھی منتا ہے بھابی آتا ہے چور دٹو کے نہیں آتا پردہ خیرت یہ دا, دا, دا, دا غیرہ اسلام دا پکا ہے مند اسلام خیرت کا مطلب سکولی کو دشمن ہے. ہے کہ سکولی شخت میںرکی سانی ہے, ہے, ہے چسکے لینا چاہتا ہے من سمانے کڑیاں آدھے موت آ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں میم نہیں آئی کہ پہلے دن وہ کہڑی بی بی سی کتوں تعلیم حاصل کی فرض کرو پورے سکل پابندی لگا تی جائے کہ کوئی لڑکی, کسی ایسے سکول دے جو تھے, مرد ٹیچر ہو پہلی بیبی کت سیکھ کے آئی उत... ہے جنہیں بچی نو تعلیم ہے بچی نو تعلیم دن کا کی نظام وادہ کیا جائے یا پھر دنیوی تعلیم سکولیاں دے تو تیرے یار سنو تسی کسے کافر نال نہیں گل کر رہے تسی رسول اللہ دی امت دی نال کر رہے ہو sadde کول سارا کچھ ہے تسی مینوں کیوں پرچار کرن لگ گئے پڑھنی میں تو سوال کراں گا دسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات کتو بڑیاں سن او سکول دا نام لبو اس گھر سدا نام ایسے دیکھ لو ہاں جی میں کوئی شہ نہیں میرے کو سید لمبیا سارا سودا ہے کمال نہیں وہ سکولی پریشان جائیے یاد کرو نبی کی گھر والیاں وہ سبق جو پڑھایا جاتا ہے جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر فی بے کنہنا تمہارے گھروں میں یہ نہیں فرمایا فی مدارے سے کنہیں تمہارے مدرسوں میں اسلام کا اسلام کے اندر عورت ایک درس کا ہے جس کو گھر کہتے ہیں اور میرے نبی بول رہا ہے سکولیاں بوتھے چھتر ماریا ہے کافر نے کافر کی لکھا کھڑا ہے پڑھو در اتنے اتلا اتلا جملہ کی لکھا کھڑا ٹھیک ہے جی لکھا بیان کی لکھیا کہ ماہرین تعلیم یہ کہہ رہے ہیں سکولوں کے ماہرین آپ تو ماہرین میں شمار نہیں ہی ہیں ابھی تو پہلی پوڑی میں بیٹھے ہیں آپ جن آخری سیڑیاں تو, تو, تو یورپ سے تو لندن سے آپ لے کر آئے ہیں ڈگری وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھ ماں سکول ڈی ایچ پی پی ایچ ڈی بلائی تو بہتر تعلیم تربیت کر دیے اسلام بھی نہیں مگر جو لگے آنا لائیے گی بالکل پڑھیا حضرت فاروق اعظم مشرق رہے بھجتے رہے آپ نے پھر بت سے روکنا شروع کر دیا باہر اکبال کا ہونے بعد تعلیم اقبال پہنتا پڑھ لیے سارے اقبال شیر مار لگتا ایڈا ہے اور ماسٹر میں, میں لکھ دو چرچ نو کہ چرچ والے چوڑے اگریجا نظام تالیم جی نا کوئی تعلیم نہیں جی یہ صرف میرے کو میرے کو لاہور جناب شام پوڈے بزرگان خلاف بولن تعلیم ہے سڑک چتاں لگ ڈکیٹ نہیں ہوں نہ ڈکیٹ نہ جدو بولتے ہو یار کوئی اگو کتا دلا نہ مل جائے نہ چلا کتا آئے نہ ڈکیٹ آ بس جواب دیو کہ کیا تعلیم اوی ہے جی انسان بنا دیا <تصفيق> تعلیم ہو جڑی کتے انسان بنا دان تعلیم کا تعلیم اثر اور حاصل کیا ہوتا ہے میں <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> جناب پڑھایا گو کڑے نے جناب ہوں باغ کرتا چڈن ڈایا دوسری قوم کا کی بنے یہ سکھایا جی حضرت جی نرسری کلاس تو لے کے یار شور بھی نہیں پر جنیاں بھی کلاسا ہوں پی ایچ ڈی تک تک کوئی نصاب جناب علم بل دینا میرا خیال ہے مناسب نہیں بہت اچھے جی آلی سلام کر رسک ہرام فلان ہرامے فلان ہرامے کسی کا پیو کا کسور نکلا کسی کا فلانے کا سچی ہوں مینو دسو کہ فرد کرو تا پتر بھی لگ رہا ہے تی پورا ہی ہلال کھوا رہے ہو تو جدو حلال ہو رہے پولیس آئے گا تو پھر اہ کتا بلا شمار ہونا پھر خا رہے اقبال نے کیمسانیتیا قتل پہ ہوتا ہے اس تعلیم نارایا جائے اچھا ایک منٹ ہو میرے کو میرے کو جن بال پڑھتے نے سارے پیچھوں ماں پیو ہلال کمانے بالکل ہی اللہ تعلیم تعلیم کا کیا مانو سا پتا ہے چلتا ہے اگر یہ مسیطا امریکہ چ برطانیہ جماعت بھی, جماع دی بھی دی. گل کر اسلامی بول کے نگ ہر تھانے سن سچی دسو ایڈے ملک ہے کہ شناختی کارڈ جو بننا تے نگے سر کرنا پہنا تنا سام ملک ہے نا اسلام ملک ہے نا تو پاک سرکار دے اینی چھوٹی جی سنت رکھا افسوس یار ظلم و ستم کہ تسا پتا نہیں کی سمجھ کے مرچا سٹن ڈے کہ ملک اسلامی اچھا یہ دسو تا بابا جی اسلامی آئے سی قائد آزم وہ تو لا مذہب غیر مذہبی جمہوری ملک بنا رہا ہوں بتاؤ مسٹر جنا کے متعلق آپ کتابوں میں اسکولوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ مسٹر جناح نے کہا کہ ہم میں پاکستان بنا رہا ہوں مطالعہ پاکستان میں یہ ہے لکھا ہوا ہم ہمیشہ کے لیے اقوام متحدہ کے پابند رہیں گے یہ بابا جی کہہ گئے تھے اقوام متحدہ کے ہم پابند رہے تھے یہ بیان مطالعہ پاکستان میں نہیں اگر میں دکھا دوں پھر جناب اقوام متحدہ تھے پابند کے نہیں اقوام متعداد ری رام متحدہ وی بیٹو پاور کی مطلب ہوں جناب نا میں اگلی گلام سلام ہے کفر تو اے اسلام یہودیاں کفر تو میں تو ایڈنا کم نہ مشرقن ہمارے رب کا قرآن فرماتا ہے اگر تم کفار کی اطاعت کرو گے فرما برداری کرو گے باغ ڈور ان کے ہاتھ میں چھوڑو گے تو تم پکے مشرق کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑا ہے نہ تو صرف مسلمان ہونا پڑ رہا ہے آپ کو کتنے لگے پھرنے چند ایک لوگا چند ایک لوگ نے پاکستان کمی چی ہاں معاملہ رہ گئے اے سب کچھ کس طرح ہونا اتنا ایک دفعہ بلڈوزر فی کے سارے پاکستان ایک نمی قوم آئے ہے نا بنا لیا ہے. اپنی واری آئی کڑی رکھنا کتاب لکھا بھی آلیا نے پیشگوئی بھی قرآن ودیش آیا جس وقت لوگ برائیاں رب دی فرمانی مارن دے پیچھے پی جان اس سمجھو دنیا مہمان بٹھی مطلب کوئی پتا نہیں میرے ہاں جدو ٹور گئے رب کر دے جو مرضی ارسا اس چیز نہیں میرے مالک فیصلے واپتے دینے انہوں نے کوئی جانا لیکن اینا خود اینا ہے جی یہ دنیا ہے برونی یہ نکل کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو دیا تھا سنا ہے یہ خودشیوں سے میں نے وہ شیر پر ہوشیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی آر مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب کم حیال ہوگا. تمہاری تعذیب آپنے خنجر سے بچا نہ بچالو بچن کر رہے سو کی کریے جی کسی فیٹری چانے جیسے صرف یہ رسا پا لو تی مکرج کردے گا میں سکول پڑھ لو صرف حکومت حکومت مرا گئے کرنا کرتے خوش پڑھتے خوش نا کرتے عمل صرف جو بغیر پڑھتے جو میں چڑا چڑی سو کہ گولیاں چیک کرنے کچھ بالکل دعا کرنے درخت دیا جہاں اے فرض, خدا رسول دا جو ثابت کرتے فرض دے اللہ رسول اے دسو جی قوم کرزا دے مبال <تصانًا> مالک <suspenseful subsidiary> کرزا دا لا دوسرے لفظہ سوت لینا دا رہی ہے تعلیم دکھائے میں چیتی چکر پا کے بنیاد نہیں بنایا ارکان مالک ہے جب واپسی کرزا ہی لینا ہوں تو اپنے رین دینا لے اچھا یہ دسو یہ تاجر بند کر آیا اور تجارت کر جو کرنا ہے اگلا بھی اگلا مہمان تجارت کا موقع دے رہا آ جاتا پیچھو اصلہ کٹا کر کے دھملا جن دگہ بازیز نے تاریف آن ہوئی ترقی نے دتی ہے انسانیت خیر خا ہوئی انسانیت کا خیر خا دی لین اگلے تھا میرے تھانے بن کے لے جائے, کے جائے سارا بندے کا پتر بازی سکول سکول کسی کتاب وکھا دو چنگے سارا جہان جی اجڑیا پیام پوتے لین دسو بھی سات اپنی مرضی خرید کے لگایا کہلب کرارے بارہ نو مکان کوئی سات دور جناب تفصیل صحاب دعشات گرد فتنہ باز ہیں <سسسسيح> تباہی انہاں کیتی ہے جے جی میں بکاری انہاں بغلاں نال پھسی سی ایویں ای ای ای ای پے چوں ساڈے نال کرن خبردار اساں دا برٹش لاج تو بات بول کے نہیں دینا سبحان اللہ ایوے کسے تھاں تے لکھیا کڑا نظر میں جناب پتہ نہیں لگدا اچھا دی کسے کتاب دے اندر دی کسے کتاب دے اندر ای وی لکھیا کر نہرداب <Sakonco> امریکہ ہے جماعت اسلامی کوئی جماعت ہمارے خلاف نہیں ہے میرے کو لگا تھا جدہ بڑھانا وہ دیا سائنسدانگریز ترقی یورپ میں ہم ان شاء اللہ اور لگے ہوئے ہیں بس ان شاء اللہ واشنگٹن بنائیں گے یورپ بنائیں گے پلان کریں گے یہ سکول جانا نو باہر نصاب بھی ہے جی انہوں نے جناب پیسے میں جانے جماعت مطالعے کی شہر جناب سید احمد جناب نے مدرسہ دیوبند نہیں جناب میں سید نے دیوبند مدرسہ بنایا سوری علی گڑھ مدرسہ بنایا پھر مولانا کاسم نان دوسرا بناتا تا دیو بندی سی جی؟ لے شری ادھے کافر ادے مسلمان نیچری طبقہ وہ ملا بنے وہ لانسی بنے جاگریز کا مدرسا نے دنیا ہلایا جنہ لانتی کاشم نانوتھی نام لیا ہے اپنا دلی کالج کا شکل پہنچ ربانی کاٹ کر کے جناب لڑتے رہے بائی کا سنو کی فائدہ ہوا جناب یہ فائدہ ہوا جا لو لیا پیٹ اٹھے نے بچا لیا یہ فائدہ یہ تھوڑا فائدہ جا لینا سی دودھ شام جناب نے ایک نعا لایا پڑوچو دکان کیا لازمی چلا کے جناب دن ڈگیا بعد چی آیا جیسا پڑے بالکل جو تعلیم پاتے جاتے ہیں جو تالیم تھی وہ تعلیم فرنگی تلیم والے پسند جانے پاگل تھی خیر اسلام دے رہے تو نہ بناؤ وہ وقت ٹر گیا گھیکن تجربہ تعلیم دال سچی دسیا جی سکول جال سارے جانے بھی پیچھے نہیں ایسا جنہوں کا حرام ہلال کھولا ہو سارے لگتی اتنے جی یار نہ بنا جی یار نہ بنا وہ ساری فنڈ دیا جناب ہونا چلو چلو نہیں فنڈتے دسو جد گئی سی اسلے کوئی برخا کپڑا ہے جی اسلے یونیورسٹی پہنچ گئی یار گل ایک منٹ میں کتاب میں کتاباں کتاب میں رکھا جی تڈیا کتابیں جو میں ہر قسم کی بغیرتی ثابت نہ کردیا میرا لک تسا بجنا نہیں تے مسلمان پچھلی زندگی تو تسا کرنا جناب میڈیا تعلیم دی او کیڑی نسل ہے جنو پڑھنا حرام ہے جنوح حاصل کرنا اور او کیڑی تعلیم ہے جنوح حاصل کرنا حلال ہے جو اسلام حلال ہے جو سابرا ناب ایک چھوٹی سی یاد کراں گا کیا انگریزی تعلیم انجینئرنگ دی تعلیم ہے سائنس دی تعلیم ہے کیا جڑی اپنا حاصل کرن والے تعلیم صرف قرآن دی ہر طرح دی لامت تعلیم ہے ہر دی جناب کی کی چیز شامل ہے ٹھیک بات ہے اگر کسی کتاب وچ اجازت گئی ہے وہ حرام ہے ہاں کتاب وچ قرآن وچ کسی جائے وہ ہے سچی دسیا جی اجن سگو لینا کیا اب پڑھ سی دسیا میری ذاتی نہیں کہ ہونا پیچھوں بغیر کرنا لگاؤں نہ بن تعلیم کوئی نہیں چلا روپیہ لا فلا نہیں جدو بندہ اپنے جاتی کردار چنگا تو مدا بنتا ہے تو چڑھ جو ہر کسی میرے حضرت ایڈا ولی سی میں بیاں نہیں کر سکتا آپ شہید کرنے مخالف آئے دیکھا سرگی والے آپ کا تر شریف اترف حضرت <San> صاحب اخبار ڈیزل پٹرول بارے تھے لوگ پتھروں کے دور کیا سواری سے جیڑی ادھر جان آگا نہیں مدد کہ ٹھیک یہ موٹا جواب یہ ہے یہ دسو بھائی یا علی مدد تو علاوہ ہوگتے رہنے یار فلانے ہوئے فلانے میری فلانی شا لانی فلان کرگنے جانے خیر تول نیت ضرور لیا اتے ہی رولا منگا لیجیے بس یہ دسو ادھر آخر ادھر قرآن پڑھنا شوق ہے مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ آسان جی مدد منگنے حقیقت ساری دہلی منگتے آدمی تاری مربانی کربھی جڑے نے لانج پی آدھے کشمیری بھائیوں کی چند آلے چندن آتے لنگر مطلب نہیں کہ ہاتھوں لو جڑے اصا زندہ نا حقیقت اثا مردہ ہے وہ زندہ این کہ مولا علی وہ طاقت ہے جی سارے جگہ بھی ہو سکتا ہے اے دکھے مولا علی کچھ نہیں دے جڑا مولا علی ہوں کچھ دے سا تارے آفر امریکہ سعودیہ امداد اختیار ہے اتنے امداد ہو رہی ہے مانگ رہے ہیں سارا کچھ میرے نبی پا ایسے ہے کہ جس زندگی زندگی مرتا ہے